نہاد بہشتے لغ بات نہیں سنیں گے اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے کرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤں تک یہ قطار کے قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچی ہوئی کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور پہاڑوں صلی اللہ علیہ وسلم تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر داروغ نہیں ہو ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا